الحمدللہ رب الحمد للہ اب و سید المرسلین اما بعد وسعد البصری من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ شاء البروج اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑی جائے گی تو صوراح کا نام سورت البروج اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس میں ہے وسلما ذات البروج اس آیت کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقون ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ال رابی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں بسمائی بس ذات البروج اور سورت القارق ان کی تلاوت کیا کرتے تھے تو عشاء کی نماز میں صورت البروج اور صورت الطارق کی تلاوت اللہ کے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے کہ اس کو علم عشا کی نماز میں تلاوت کیا جائے تو اب سورت کی ترجمہ شروع کرتے ہیں وسمای تو اس کا ابتدا جو ہے وہ قسم سے کی گئی ہے اور جہاں پہ بھی اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں آگے کسی خاص مسئلے کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس کا جواب قسم آگے اللہ رب العزت دیتے ہیں تو یہاں پر آسمان کی قسم سے ابتدا کی گئی ہے وسمائی ذات البروج کہ قسم ہے آسمان کی کہ جو برجوں والا ہے اور برج برج کا اصل معنی وہ ہے ظہور کسی چیز کا ظاہر ہونا ظاہر کرنا اور آسمان کے اندر ان بروج سے مراد اس کے بے شمار مفسرین میں انہیں مختلف کلمات اس پر کہے ہیں اور بعض کے خیال میں یہ بروج سے مراد جو ہے وہ آسمان کے ستارے ہیں اور کچھ نے ان بروج سے مراد یہ جو آسمان میں جو ستاروں کے جھرمٹ ہیں اور ان جھرمٹوں سے جو برج بنتے ہیں مختلف آسمان میں ستاروں کے مختلف ستاروں کے جڑنے سے کچھ چکنے اور تشریحیں سمودار ہوتی ہیں اس سے مراد بو لیا ہے لیکن اس سے مراد ہرگز یہ ذائقے اور اتنے نجوم نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے آسمان میں یہ جو خوبصورتی اور اس کا جو اظہار ہے اور اسی طرح ایک مفسر نے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ الخل الحسن یعنی برج سے مراد یہاں پر ایک حسین قسم کی خلقت جو اللہ رب العزت نے ستاروں کے مانے یعنی آسمان کو اللہ رب العزت نے اپنے ستاروں سے جو سجایا ہے تو اس سجاوٹ کو اور اس نسیم تخلیق کو غروج کہا گیا کیونکہ یہ اس کا اظہار ہے اور برج کا مطلب ظاہر کرنا اور ضہور ہے تو اس معنی ہمیں برج کو لیا گیا اور کچھ کے نزدیک یہ غروج سے مراد جیسے پہلے بیان کیا کہ ستارے ہیں اور اس سے مراد یہ غروج ہے کہ ستارے اور اسی طرح کچھ سے مراد کچھ نے اس سے مراد آسمان میں کچھ واقعی غروج لیے ہیں محلہج اور قلعے کچھ ایسی جگہیں ہیں آسمان کے اندر وہ اسے اس مراد دیا ہے لیکن بلّہ عالم اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس سے اصل معنی حقیقی کی مخوم کیا ہے لیکن جو درست معنی جو احادیث میں آتا ہے وہ اس سے مراد ستارے ہیں یا اسی طرح سورج سورج اور کچھ نے اس سے مراد سورج بھی دیا ہے اور اسی طرح چاند ستارے اور یہ جو فلکیات میں زمین ہے اور دوسرے سیارے ہیں وہ بھی ہیں اس سے مراد جو ساری چیزیں بھی اسی میں آتی ہیں اور کچھ نے اس سے مراد جو ہے چاند اور چاند کی جو مختلف حالتیں بدلتی ہیں امام کبھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ غروج سے مراد چاند کی مختلف حالتیں اور اس کے طبقات ہیں یہ برج سے یہاں پر مراد دیا گیا ہے اور ذات اللہ نے ان برجوں کی آسمان کی قسم کھائی ہے جو برجو والا ہے ذاتی مطلب والا یعنی یہاں پہ ذوبی والا کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ضو المجید اور اسی طرح ذاتی یہ ذات کا مطلب بھی والا یعنی جو کسی کا حامل ہو جس میں وہ کوالٹی یا وہ چیز پائی جائے تو وہ ذاتی والا ذات ذاتر بروج والا والاسمائی ذات بروج قسم ہے آسمان کی ذاتی جو والا ہے البروج برجو والا وال اور قسم ہے دن کی المعود جس کا وعدہ کر دیا گیا ہے مؤود جو پہلے سے ہی فیصلہ ہو تو یہاں پر اس کے, اس کے اندر مفسرین جو ہے وہ،, وہ ایک کہ ایک ہی رائے وہ دیتے ہیں وہ یہ کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے یوم معرود یہ قیامت کے دن کے لیے ہیں اور اس کی قسم یہاں پر کھائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں آسمانوں کی قسم کے بعد اس دن کی قسم کہ جس دن کا اللہ رب العزت پہلے سے وعدہ فرما چکے ہیں اور جو پہلے سے وعدہ کیا گیا ہے وہ شاہ اور قسم ہے اس کی شاہ دن کی شاہد کی وہ مشہور اور مشہور کی اب یہاں پر مفسرین کا بہت اختلاف اور بہت سی اس کے اقوال اور بہت سی رائے ہیں جن میں شاہد اور مشہور کے بے شمار مختلف معنی جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں اور اس میں ایک معنی وہ اس طرح سے ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو شاہد ہے اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شاہد ہیں اور مشہود سے مراد یہ قیامت کا دل ہے تو ایک اس کا معنی یہ بھی لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ شاہد کا معنی بہت سی احادیث میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کی عظمت اس میں بیان کی گئی ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جس دن اگر رب عزت دعائیں قبول کرتا ہے اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن اور بار بار لائے جانے والا دن بنا دیا گیا اور جمعہ کے دن جو ہے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا اور بہت سے یعنی بہت سے بڑے بڑے کام جمعے کے دن کے ساتھ منسوخ ہیں تو اس جمعے سے اس شاہد سے مراد جمعہ کا دن بھی ہے اور اسی طرح ون مشہور مشہور سے مراد عرفہ کا دن بھی مخصری نے لکھا ہے کہ مشہور سے مراد عرفہ کا دن اس کے علاوہ لیکن اگر ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کریں تو شاہد اور مشہور بہت سی اور چیزیں بھی ہیں جیسے شاہد سے مراد یہاں پر شاہد ایک یعنی جیسے بہت سے اعمال جو ہیں قیامت والے دن وہ شہادت دیں گے جیسے روزہ وہ قیامت والے دن شہادت دے گا انسان کی اور جس کریم وہ قیامت والے دن وہ شہادت دے گا اسی طرح انسان کا اپنا جسم انسان کے خلاف اور انسان کے حق میں یا اس کے خلاف جو ہے شاہد بن کے آئے گا تو شاہد سے مراد یہ پورے پورے انسان کا جسم بھی ہے اسی طرح زمین جو ہے یہ شاہد بن کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شاہد بن کے جیسے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ذکر ذکر بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تمام امتوں کے لیے یعنی تمام امتوں کے اندر ان کے شہدا آئیں گے یعنی وہ شہید بن کے آئیں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر شہید بنا کر لایا جائے گا یعنی ان سب پر شاہد بنا کر وہ لائے جائیں گے تو اسی طرح امت مسلمہ کو بھی شہید کہا گیا کہ ہماری امت بھی جو ہے امت وسط ہے یہ ایک درمیانی امت ہے لکھا یہ دوسری امت پر شاہد بن جائے یہ بھی دوسرے لوگوں کے لیے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ گواہی دے سکے کہ ہاں ہم نے یہ پیغام دین حق جو ہے لوگوں تک پہنچا دیا تھا تو اس طرح اس شاہد کے اندر بہت سی تفصیل بھی اس میں آتی ہے جیسے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس کا ذکر ہے اور مشروط جیسے پہلے بات ہو چکی ہے کہ مشروط سے مراد قیامت کا دن بھی کیا گیا ہے قیامت والے دن کے حوالے سے اور اسی طرح یوم عرفا کے حوالے سے مشروط کہا گیا ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو شاہد اور مشروط کے ایک اور میننگ میں دے تو شاہد یعنی حاضر کرنے والے کو بھی لکھا گیا ہے یعنی محمد نے یہ بھی لکھا ہے کہ شاہد یعنی جو حاضر کیا گیا ہے اور مسود جس کو یعنی شاہد, شاہد حاضر حاضر ہونے والا اور مسود حاضر کیا گیا یعنی جس کو حاضر کیا جائے یعنی اس دن قیامت والے دن قیامت کا دن وہ ایک شاہر بن کے آئے گا یعنی جس کے بارے میں لوگ آج ترج کا کتارہ ہے لوگ آج اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہیں لیکن قیامت کا دن آ کر رہے گا اور لوگ اس کو دیکھ لیں گے اور دوسری طرف لوگ اس دن حاضر کر دیے جائیں گے تو لوگ جو ہیں انسان جو ہیں وہ مشہود ہیں وہ جو اس دن اس کو دیکھ بھی لیں گے اور وہ اس دن حاضر بھی کر دیے جائیں گے تو اس لحاظ سے شاہد اور مشہود کا ایک بہت اس میں علماء نے بہت لمبی بحث اس پہ کی ہے تو ہم اتنا ہی اس کو دیکھتے ہیں آگے کتیلہ تو کتلا کا عام مانا تو ہے یعنی کتلا قتل کیے گئے لیکن یہاں پر محسری مطلب مانا لوینا کیا ہے یعنی لوئینا یعنی لانت کیے گئے کتلا اساب الخد یعنی یہ جو اخدود والے ہیں ان پر لانت کر कर گئی ہے یعنی اللہ رب العزت نے اور لانت کیا ہے اللہ کی رحمت سے محرومی یعنی اللہ رب العزت نے ان اصحاب الخد کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اپنی رحمت کا حقدار نہیں ٹھہرایا ہے تو کتلا اسحاب القدود یہ کر دیئے گئے یا پھر ان پر لانچ کر دی گئی یہ اس معنی میں اس کو دیا دیا جائے گا اسحاب القدود اگر یہ اصحاب اصل میں کیا ہے تو اور یہ لفظ جو ہے, اخدود. یہ, اخدود جو ہے یہ اصل میں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے یہ لفظ جیسے یہ جمع ہے جب یہ جمع نہیں ہے یہ لفظ جو ہے یہ بات خود یہ جو ہے یہ ایک واحد ہے اور افادیل اس کی جمع ہے افادیل اور اسی طرح خاد جو ہے یہ چہرے کے اوپر یہ جو چیکس ہیں یعنی یہ گال جو ہے اس کو بھی خط کہتے ہیں اور اس میں یہ گہرائی اور بعض لوگوں کے تو باقاعدہ گالوں کے اندر پورا ایک کٹ اور نشان بھی ہوتا ہے اور اس وجہ سے یہ لفظ جو ہے خط جو ہے اس گہرائی کی وجہ سے خندقوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی یہاں پر اخدو سے مراد خندوں والے یعنی وہ لوگ جنہوں نے گڈھے کھودے خندقیں کھودی اور یہ اسحاب الخدو کے نام سے پرانے قریب کہ ایسے لوگ جن پر لانچ کی گئی ہے وہ کون ہیں جو اسابل حقد ہیں جنہوں نے خندقیں کھولی تھی خندقیں کھو دی تھی اور اس کے بارے میں مبثرین جن نے جو لکھا ہے اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس کی کچھ ڈیٹیل ہے اور بہت سی اور بھی کتب میں اس کا ذکر ہے صحیح مسلم میں جو اس طرح سے بات ہے آپ کو مختصر ناپسند ایک تو یہ کہ یہ لوگ جو تھے اسابل حقدود یعنی ان کے بارے میں مختلف واقعات لکھے گئے ہیں لیکن جو ایک جو سب سے موتبر جو جس کو زیادہ تر مفصری نے لیا ہے وہ واقعہ ہے وہ اس حوالے سے کہ یمن کے قریب نجران کے علاقے میں یہ یہ لوگ تھے اساب الخد تھے جبکہ اس کے علاوہ مفضری نے یہ بھی لکھا ہے کہ شام میں بھی کچھ اخدو یعنی کچھ قدر وہاں پہ بھی کھودی گئی اور کچھ عراق میں اور ایران کے علاقے میں بھی کھودی گئی کھودی گئی لیکن جو مین جو واقعہ یہ جس کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے وہ اساب الخدود سے مراد یہ نظران کے لوگ ہیں جو اصل میں یہودی تھے یہاں کا بادشاہ یہودی ایک بادشاہ تھا زو نواز یوسف زو نواز تو اس سے یہ منصوب ہے کہ وہ آدمی جو یوسف زو نواز تھا پانچ سو تیئیس عیسوی میں یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا ہے پانچ سو تیئیس عیسوی اور ایک اور حوالے سے ملتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوتی ہے پانچ سو اکہتروی تو اللہ کے نبی کی پیدائش سے یہ کچھ ہی عرصے پہلے انچاس ان, ان پچاس سال کے قریب قریب کا یہ واقعہ یعنی زیادہ وقت نہیں گزرا اس واقعے کو اور یہ اسابرسود کے اوپر یہ لانت کی گئی اور کیوں لانت کی گئی ان کا واقعہ اصل میں کیا ہے جس کے پیچھے ایک یعنی دو واقعے ملے ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ ایک جادوگر یعنی یہی جزور نواز تھا اس کے علاقے میں جادوگری اور یہ وہ چیزیں تھیں اور ایک بہت بڑا جادوگر جو مرنے کے قریب ہوا مختصر یہ کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے بھی لڑکا دیا جائے تاکہ میں اس کو ٹرینڈ کر دوں اپنے پیچھے ایک بارش چھوڑ کے جاؤں تو اس کو ایک لڑکا جب دے دیا گیا تو وہ لڑکا جادوگر کی تربیت میں آ گیا لیکن راستے پر وہ ایک راہب جو اس وقت عیسائی تھا عیسائی راہب اور اس وقت کا اسلام وہی جو صحیح اسلام کے اوپر تھا صحیح دین کی بات کرتا تھا اس عیسائی راہب کے پاس یہ بچہ وہاں پہ بھی رکتا تھا اور آگے جادوگر کے پاس بھی جایا کرتا تھا لیکن دونوں کی باتیں سننے کے بعد اس بچے کا زیادہ میلان اور رحجان جو ہے وہ اس راہب کی باتوں میں تھا کیونکہ یہ دین حق ہے اور یہ دین حق جو ہے اگر کوئی سلیم الفطرت انسان ہو تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے یعنی اس کے اوپر اگر فطرت اگر فطرت غالب ہے اور اگر اگرت ہے تو یہ دین جو ہے یہ دین کی جو باتیں ہیں انسان کے دلوں پر اثر کرنے والی ہیں تو اس بچے کے دل پر یہ راحت کی باتیں اثر کرتی تھی اور وہ زیادہ تر کے پاس بھی جاتا تھا لیکن زیادہ وقت اس کو دیتا تھا اور اس سے باتیں سمجھتا تھا سیکھتا اور ایک مختصر یہ کہ آگے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک بہت بڑا جانور یا بہت ایک موجی, کوئی جانور اس علاقے میں آتا ہے اور یہ بچہ یہ سوچتا ہے کہ آج اس چیز کا ٹیسٹ لینا چاہیے کہ کون درست ہے حق پر کون ہے کیا یہ وہ جادوگر کا دین حق پر ہے یا یہ جو دین راہب بتا رہا ہے کیا یہ حق والا دین ہے اور یہ اللہ رب العزت کا نام لے کر یعنی یہ کہتا ہے کہ اگر تو یہ راہ جو کہتا ہے یہ اگر درست ہے تو میں یہ پتھر جو ماروں گا اس پتھر سے وہ مر جانا چاہیے اور اگر یہ راہب درست نہیں ہے تو یہ نہ مرے اس طرح ایک ارادہ دل میں ایک بات کر کے وہ پتھر کو مارتا ہے اور وہ جانور بہت بڑا جانور چھوٹے سے پتھر سے مر جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ چیز راسب ہو جاتی ہے ایمان بڑا پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ دین جو راحت بتا رہا ہے یعنی اللہ رب العظم کا جو خالص دین ہے یہی اصل دین حف ہے یہی درست دین ہے اور پھر اس پر اس کی پھر دعوت دینا شروع کرتا ہے اور اس میں زبردست بات یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکا ہے ایک چھوٹا لڑکا ہے ایک بڑی عمر کا یا کوئی نبی نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹی عمر کا لڑکا ہے واحد لڑکا ہے اس علاقے میں جو اب اور وہ راحت جو ہے وہ چھپ کے عبادت کرتا تھا وہ لوگوں کو دعوت بھی نہیں دیتا تھا دین کی وہ چھپ کے اپنی عبادت میں تھا اس اس عام کو لیا اور دعوت کا کام شروع کیا تو اس سے دعوت کے کام کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعوت کا کام کوئی ایک شخص اکیلا بھی شروع کر سکتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آپ حالات میسر آئیں گے تو پھر کام شروع کروں گا ورنہ وہ راحت جیسے کونے میں بیٹھا تھا یہ بھی وہ بیٹھا مر جاتا اور وہ دین بہن کا وہی دفن ہو جاتا لیکن اللہ رب العظم نے کام لینا تھا اس بچے کو اس کام کے لیے اٹھایا ہے اور یہ شخص یہ کی کیا کرتا تھا اللہ رب العزم نے اس کی دعا کے اندر کیونکہ اس کے کی دل میں یقین تھا اللہ رب الزر نے اس کی دعا کے اندر بڑا تاثیر رکھی بہت اثر رکھتا اور یہ برس کے مریض اور جو, جو پیدائشی اندھے ہیں ان کا علاج کرتا تھا اور سب کے سامنے صرف ایک ہی دعوت رکھتا تھا کہ ہاں میں تمہارا علاج اس سورج میں کروں گا کہ تم اللہ کے دین حریف کو اپنا لو تم اس عیسائیت کو جو اس وقت عیسائیت یا اسلام جو ہے اس وقت کا اسلام اس کو تم قبول کر لو اور لوگ اس شرط کے اوپر اسے علاج کر پاتے تھے یہ ان کے لیے دعا کرتا تھا صرف علاج کیا تھا اللہ رب العزت سے دعا کرتا تھا اور اللہ رب اس کی دعا کو قبول فرماتے تھے اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور آہستہ آہستہ جب یہ بات پہنچتی پہنچتی ایک بڑے جو بادشاہ کے کہلے بادشاہ کے اپنے دائرہ کا وزیر میں وزیروں میں سے کسی کے تک پہنچی ہوئی اس کو بھی کوئی بیماری تھی جب اس کی بیماری بھی اسی شرط پر ضرورت ہو گئی تو اس طرح بادشاہ کا بات پہنچتی اور بادشاہ کو پتا چلتا ہے کہ میری مملکت کے اندر بادشاہ کوئی اور بنا پھرتا ہے لوگ کسی اور کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے اور یہ بادشاہ بادشاہ یہ کیا کرتا ہے یہ اس بچے کو پکڑتا ہے اور اس کو نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ جو چند لوگ مسلمان ہیں ان کو پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں اسی کو پکڑیں گے اس کو زبردست طریقے سے اتنی اذیت دیتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں کہ لوگ سب سے اس دین کو بھول جائیں حالانکہ وہ بادشاہ یہودی ہیں لیکن یہ یہود اس واقعے میں یہود کی نفرت جو ہے ایمان والوں کے لیے اور یہود کی نفرت ہر دین میں جو بھی نبی آیا, آیا ہے اس کے لیے جو نفرت نظر آتی ہے وہ بھی اس میں پتہ چلتا ہے ہوتی بادشاہ نے اس بچے کو پکڑا اور اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ بھیجا کہ پہاڑ سے اس کو پھینک دو لیکن وہ اوپر جاتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے پہاڑ لدستا ہے سب مر جاتے ہیں ایک اکیلا بچہ بچ جاتا ہے اللہ رب الزت اس کی دعا کو پھر قبول کرتے یہ بچہ پھر واپس آ جاتا ہے بادشاہ کے پاس اور پھر بادشاہ کے پاس آتا ہے بادشاہ حیران پریشان پھر اس کو دوبارہ کسی اور لشکر کے ساتھ بھیجتا ہے اسے سمندر میں ڈبو کے آ وہ سمندر میں اس کو ڈبونے جاتے ہیں وہاں پر پھر وہ دعا کرتا ہے اللہ رب پورے لشکر کو ڈبو دیتے ہیں وہ بچہ بچ کے دوبارہ واپس آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت دین اس واقعے سے بہت سی نصیحتیں نکلتی ہیں ایک یہ کہ دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات دعا کرتی ہے اللہ رب العزت کی ذات چاہے وہ اکیلا ہو وہ کوئی اکیلا کو اٹھاتا ہے لیکن اللہ رب العزت لشکروں کے لشکروں کو تباہ کر دیتا ہے اس کے مقابلے میں اس کے پاس کوئی لاٹھی نہیں کوئی ڈنڈا نہیں کوئی اس کے پاس کوئی تو مسئلہ نہیں ہے وہ اکیلا بچا ہے وہ اکیلا آدمی ہے وہ صرف دین کی بات کرتا عامہ جلال الدین کاسمی کا ایک لیکچر سن تھا اس پہ انہوں نے بتایا کہ کسی نے لکھا ہے کہ دعا جو ہے دعا کو دبا کی طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے یعنی ہم عمومی طور پہ دعا کو دبا کی طرح استعمال کریں جب ضرورت پڑے گی نا پھر کھانی ہے یعنی ہم نے کبھی کسی نے دیکھا کہ آپ کھانے کے ساتھ ایک ایک جمع دوائی بھی لیتا نہیں کوئی بھی نہیں لیتا لیکن اسی لیے کہا کہ دعا کو دبا کی طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر وقت دعا کرتے چاہیے یعنی کو ضرورت ہے یا نہیں ہے بلکہ کون ہے جو کہ میری ضرورت نہیں ہر بندہ ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت لیکن وہی بات کہ اس کو دوائی کی طرح نہیں اپنی روٹین میں دعاؤں کا حصہ بنایا جائے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے لیے بیوی بچوں کے لیے ایمان والوں کے لیے اپنی استقامت کے لیے یہ بندہ دیکھیے ہمارے سامنے ایک بڑا زبردست مثال ہے کہ دعائیں کرتا ہے صرف اس کے پاس ایک ہتھیار وہ ہے دعا اور یہ دعا کرتا ہے اور دعا کی یا نہیں پتہ چلتی ہے اس بچ میں حکمت کی کہ اچھا میری ایک جان ہے اور میری ایک جان سے مطلب جو جس کو میں دعوت دیتا ہوں اس کو دعا اس کے لیے کرتا ہوں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی مان لیاتا ہے یہ تو بڑا سلو سسٹم ہے اور اس سسٹم کو تیز کیا جا سکتا ہے کسی طریقے سے وہ ایک طریقہ سوچتا ہے کہ بادشاہ کو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تمہارے مارنے سے نہیں مر سکتا ہاں اگر تم کہو کہ بسم اللہ ربی رب الغلام یعنی اس غلام کے رب کے نام سے تم اگر کہہ کے شروع کر کے تم مجھے مارنے کی کوشش کرتے پھر میں مر جاؤں گا اور اس کو یہ بھی یقین یہ ہے کہ اس طرح میں مر جاؤں گا کیونکہ اللہ کے نام سے جو بات شروع کی جائے وہ چیز روپا تکمیل کو پہنچنے والی ہوتی ہے تو یہ بچہ خود اس کو اپنے مرنے کی مرنے کا فارمولہ اور طریقہ بتا رہا ہے اور کیوں بتا رہا ہے اس کے پیچھے اس کے دماغ میں یہ ایک آئیڈیا ہے کہ اس طرح تو ایک ایک کر کے میں دعوت دے رہا ہوں اور اس طرح ایک جم اور وہ ایک ساتھ یہ بھی کہ مارنے کا انتظام کرو پورے مذہبے کو اکٹھے کرو پورے علاقے والوں کو اکٹھا کرو اور ان کے سامنے مجھے یہ کہہ کر مار دو تھی اور ان سے پتا ہے اللہ رب العزت پر یقین ہے کہ جب لوگ یہ دین حق سنیں گے ایک خدمے میں سنیں گے کہ اس رب کے نام سے اگر مارا جائے تو پھر تو مرتا ہے اور ادر یہ مرتا نہیں ہے تو اس سے اللہ رب العزت کی حقانیت اور اللہ رب العزت کا ہمارا رب ہونا اور اللہ رب العزت کا استور امر کو چلانے والا ہونا یہ سارا سب سب لوگوں کے سامنے آ جائے گا ایک ایک کر کے دعوت دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور یہ واقعی اس کی اسکیم پر عمل کیا جاتا ہے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اس کو مارا جاتا ہے یہ نام کہہ کر کہ بسم اللہ رب الغلام اور واقعی وہ شخص جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ اسے مر جاتا ہے اور جب وہ لوگ اس کو اس رب کے نام سے مرتبہ ہوا دیکھتے ہیں یہ بادشاہ بھی جو اس ملک کا حاکم ہے اور سب چیزیں قدرت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور یہ جب اس رب کے نام کی سے اس کو مارنے کی کوشش کرتے تو پھر یہ مرتا ہے تو واقعی اسی کا رب صحیح ہے تو سارے جو ہے نا آمن نہ بھی رب الغلام وہ بھی پھر یہی کہتا ہے کہ ہم بھی ایمان لائے اس رابطوں کے اوپر جو اس غلام کا رب ہے جو اس بچے کا رب ہے تو سب ایک ہی ایک ہی موقع میں ایک ہی دعوت کے دیکھیے وہ بچہ مر گیا ہے اپنی جان اس نے دے دیا لیکن اس نے اس کے ساتھ ساتھ یہ دعوت بھی سب تک پہنچا دیا اس لفظ کی اور سب اس پر ایمان لے کے آ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ اصحاب خبر کی بات آتی ہے کہ یہ پھر آگے جو آگے ان شاء اللہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں ان سے بدلا لینے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں تو اللہ رب الگ فرماتا ہے اناری ذات اناری ایک نار ہے یعنی انہوں نے ایک آگ جلائی بہت زبردست قسم کی کون سی ذاتی وہ جو ذاتی مطلب والی یعنی جس کے اندر کوئی ایک کوالٹی تھی کوئی چیز تھی کون سی البفر وہ ایندھن والی تھی انہوں نے آگ اس طرح تھی کہ جو بجے نا ایندھن والی آگ تھی آگ تھی انہوں نے اس میں ایندھن بھی استعمال کیا تھا اس کو اس طریقے سے بڑکایا تھا تاکہ وہ بج نہ سکے ایک زبردست قسم کی انہوں نے آگ تیار کی اِذْ عَلَيْهَا <قُعُود> اِذْ جب وہ از مطلب جب یا یعنی ایزاج اس کو ہم ایزا کی طرح استعمال کرتے ہیں ہم وہ سب الا وہ سب سے مراد یہاں پر ہُم کی جو زمین ہے یہ اصحاب الفوظ کی طرف یعنی یہی جو بادشاہ تھا اور اس کے ساتھ جو اس کے مشیر اور بڑے بڑے جو اس کے وزیر ہیں یہ سارے کیا کر رہے تھے علیہ اس پر یعنی اس آگ کے اوپر نگرانی کرتے ہوئے اود کو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے یعنی جب یہ سارے بادشاہ اور یہ سارے نگرانی باقاعدہ کہتے تھے کہ سب پورا سسٹم اچھے طریقے سے چل رہا ہے سب لوگوں کو مارنے کی اصل بھی یہ پلانی کی جا رہی ہے بہت بڑی آگ جلائی گئی ہے خندگی کھو گئی ہے اس کے لیے اور ان کا ان کا منصوبہ یہ ہے کہ کو ان نیک لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے جنہوں نے اس غلام کے رب پر ایمان لے آئے تھے ان سب کو اس آگ میں جلا دیا جائے گا تو وہ اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں علم جب وہ سارے علیحا اس پر یعنی اس آگ پر فوج وہ, وہ بیٹھے ہوئے تھے یعنی اس کی نگرانی کر رہے تھے وہ اور وہ سب اللہ ماں اس پر ما جو یک وہ کر رہے تھے بل منی مومنوں کے ساتھ مومن لوگوں کے ساتھ شہود وہ سب کو دیکھ رہے تھے یعنی وہ اس طریقے تھے انہوں نے بڑی جگہ اونچی جگہ بنا رکھی تھی کہ جہاں سے یہ سارا رہا ہے کہ سارا منظر ساری فن سکیں ان کے اوپر یہ جو آزاد کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو جس ازیت سے گزارا جا رہا ہے اس سب کو وہ نگرانی کر سکیں اس کو دیکھ سکیں اس طرح کے سبوترے بڑی جگہ انہوں نے بنا رکھی تھی یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے بما ناکام ناکاموں کا ناکام انتقام, انتقام. ناکامو انتقام بدلہ یا پھر ہوتا ہے دل کی ناراضی یعنی ان کو ان سے تکلیف کیا تھی ان کو ان سے مسئلہ کیا تھا اور کس چیز کا انتقام یہ لینا چاہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں بما نہ اور نہیں یہ لے رہے تھے انتقام منہ ان سے یعنی کہ مومنوں سے جو انتقام بدلہ لینا چاہ رہے ہیں کس چیز کا بدلا انہوں نے ان کے ساتھ کیا, کیا تھا مارا تھا بدلہ لے رہے تھے ان سے، اللہ اس, یعنی اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں تھی کیا کہ ان کہ وہ ایمان لائے ہیں بہ اللہ پر یعنی اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے رہے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لوگوں پر ایمان پر رہتا ہم لوگ دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے اور اللہ کون آگے اللہ رب العزت کی دو سفے یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں الزیزی جو غالب ہے الحمید اور جو بہت ہی نہایت حمد کیا گیا ہے جس کی حمد کی جاتی ہے یعنی وہ ہے ہی ایسا کہ اس کی حمد کی جائے وہ اور پہلے سے کی جا رہی ہے اس کی حمد اور یہ سارا معاملہ تھا سر اس معاملے کی بنیاد پر کہ وہ ایمان رہے ہیں صرف ایمان کی بنیاد پر ان لوگوں پر آگ میں جلایا جاتا ہے اور وہاں پر ایک مشہور اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ جب بہت سے لوگوں کو اس میں تمام تمام اور تقریباً بھی لکھا ہے کہ دو ہزار, دو ہزار لوگوں کو اس میں بلکہ بیس ہزار بیس ہزار لوگوں کو اس آگ میں جلایا گیا تھا سریم نے لکھا ہے کہ بیس ہزار لوگ اس آگ میں جھونک دیے تھے مسلمان کہ جو صرف ایمان اعلیٰ ان کا قصور ہے اور کوئی ان کا قصور نہیں ہے اور آگ میں لکیل ہے اور انہی میں سے ایک معروف وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ ایک بچہ وہ جو اپنی ماں کے ساتھ تھا اور ماں جب سلام لگانے لگتی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے بیس ہزار لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے یعنی رب مان لیتے ہیں اور ایمان کے مقابلے میں دنیا کو ریجیکٹ کیا ہے اور ایمان کو قبول کیا ان لوگوں نے اور ایمان کو قبول کرتے ہوئے ایک عورت آتی ہے اور ایک عورت کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے اور وہ بچے کی وجہ سے رک جاتی ہے کہ شاید اس بچے کو میں بچا لوں نہیں اس پہ چلانگ لگاتی اور اس جو بادشاہ اس کی اس پر ایمان لے آتی لیکن وہ بچہ اس کو الگ گویائی دیتا ہے اللہ رب ال کے حکم سے وہ بچہ بولتا ہے اور بچہ یعنی وہ تین جو بچے ہیں جو بولے ہیں اپنی گود میں ہی اور چھوٹی عمر میں ہی ان میں سے ایک بچہ یہ کہ جس نے اپنی ماں کو دلاسا دیا کہ نہیں تم اس میں سلام لگا دو اور اپنے ایمان کو بچاؤ اور ایمان کے لیے وہ اپنے بچے سمیت اس آگ میں چلانگ لگاتی ہے اور اللہ کے ربیز کہتے کہ اس نے وہاں پہ چلان لگائی اور ادھر کی جنت میں داخل ہوئی یعنی یہ لوگ جنتی ہیں جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایمان کو بچا لیا انہوں نے اور دنیا کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور دنیا کو انہوں نے کوئی قربانی کی اور یہ لوگ ایماندار ہو کر اللہ رب العزت کے آگے شہید ہو کر اس کے سامنے آئے ہیں اور اسی وجہ سے آپ پیچھے بھی دیکھیے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے یہاں پر آگ کی بات ہوئی ہے یہاں پر کہ انہوں نے آگ جلائی اللہ رب العزت کے آسمان کے ستاروں سے اس کی بات شروع کی اور غرور سے بات شروع کی ہے کیونکہ اللہ رب الزت کے یہ جو آسمان میں ستارے ہیں ہم جانتے ہیں آج سائنس کی روشنی میں کہ یہ آگ کے مرکز اور محمر ہیں یعنی اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ تم یہ آگ جلا رہے ہیں ان مومنوں کو جلانے کے لیے ان کی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جبکہ تم لوگوں نے جو جلنا ہے ہمیشہ کی زندگی آخرت میں اللہ رب العزت کے پاس بہت بڑی بڑی آگ کے چشمے ہیں یعنی اللہ رب العزت کے پاس جو دوز ہے اس کی آگ تو اتنی بڑی ہے کہ دوزہ خود کیا متبادل اپنے آپ سے یعنی وہ کہیں گی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو جلا رہا ہے اور وہ تو ایسی چیز ہے تو اللہ رب العزت کے پاس بہت بڑی بڑی ان کے لیے سزائیں موجود ہیں اور یہاں دوبارہ آتے ہیں اور نہیں انہوں نے انتقام لیا بدلہ لیا ان سے مگر اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اللہ پر جو بڑا غالب ہے اور بہت ہی تعریف کیا گیا ہے اللہ جی اور آگے اللہ ہی آگے مزید بیان کیا گیا رہا ہے اللہ جی یعنی اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے لہو ان کچھ لہو ملکو مطلب اس کے لیے لہو اسی کے لیے ہے ملکو بادشاہت یا ملکیت اسمانوں کی یعنی اسمان جتنے میں بھی ہیں ان کی ملکیت اسی کی ہے یعنی وہی سب چیزوں کا مالک ہے والارض اور زمین کا واہو اور اللہ تعالی الا کل شہید ان شہید اللہ پر کل شہید ہر چیز شہید وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے یعنی ہر چیز اللہ کے سامنے ہے وہ خود گواہ ہے اس بات کا شروع شاہد علم مشہور کی بات ہوئی تھی اللہ یہاں پر خود اپنے آپ کو گواہ وہاں پہ وہ خود یہ سارا کوئی دیکھ رہا ہے یہ سارا منظر اللہ رب العزت کے سامنے ہے تو کیا ایسا ہے ایسا ممکن ہے کہ اللہ رب الزت ان سے بدلا نہ لے جو مومنوں سے صرف اس بات پر بدلہ لے رہے وہ اللہ پر ایمان مان لیا ہے اور اللہ وہ جو غالب ہے وہاں پر اللہ نے اپنا وہ ایک صرف اتصف استعمال کیا ہے الرحمن رحمان راہیم بھی کہہ سکتا تھا اللہ رب العزت وہاں پہ العزیز الحمید کہا ہے کہ یعنی اللہ کے ذات وہ جو غالب ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے جو ہر پر قابل ہے ان کو پکڑ لیں تو اس کے سامنے وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو اللہ رب الزد یہاں پر اللہ زی لہو ملک سماوا سی یہ زمین اور اسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا مالک وہ اس کا مالک وہی ہے وہ اللہ اور اللہ علاق الشین شہین شہید اور اللہ ہر چیز کا شاہد ہے ان کو دیکھ رہا ہے ان اللہ زینا فات منینا ان بے شک اللہ زینا وہ لوگ جو فات نو جنہوں نے فاطان فتنے میں, میں مبتلا کیا امتحان میں ڈالا ان کو امتحان میں بھی ڈالا گیا اللہ رب الحم کا اصل جو مانی ہے مافذ کے اعتبار سے وہ ہے کسی چیز کو اس کی اصل اور اس کو خالص کرنے کے لیے آگ میں پایا جانا تو اللہ رب ال نے دیکھے یعنی اللہ کا اسلوب اور اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ ایسے کمال ہیں موجوداتی الفاظ ہیں کہ اللہ رب نے فاطانوں کا لفظ استعمال کر کے کئی معنی اس کے اندر یعنی ایک تو وہ کا قزم آئے جا رہے ہیں ان کو امتحان میں ڈالا جا رہا ہے کہ آگ کو تسلیم کرتے ہو یا اللہ اپنے ایمان سے بچاتے اور دوسری طرف اللہ ان کو واقعی تپا کر ان کے اندر سے سونے کو تپا کر کندل بنایا جا رہا ہے ان کے ان کا امتحان آگ میں جلا کر دیا جا رہا ہے جیسے کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے صاف کرنے کے لیے آگ میں جلایا جائے آگے تاکہ پانی میں اگر پتا چلے نا کہ پانی میں جنم ہے تو اسے بوائل کریں ابالیں تو پانی صاف ہو جاتا ہے اسی طرح سونے کو اگر بہت زبردست طریقے سے جلاتے ہیں تو اس کے اندر سے ساری کسافتیں وہ ساری نکل جاتی ہے اس کے اندر سے اور یہ جلانے کا طریقہ جو ہے اسی چیز کو پاک کرنے کے لیے استعمال کیا ہے اللہ رب یہاں رہے ہیں کہ اللہ رب رم کیا ان لذیم فاطم بے شک وہ لوگ جو فاتن جو آزمائے گئے جو اس طریقے سے پاک کیے گئے فاطم المومنینا اور انہوں نے اصل میں وہ ذریعہ بنے ہیں مومنوں کی اس پاخی کا مومنوں کی اس آزمائش کا جنہوں نے مومنوں کو آزمایا مومنوں کو اس اطلاع میں مبتلا کیا ون اور عورتوں کو بھی سما پھر لم ی اور یہ سارا کام کرنے کے بعد ان کے دل میں ذرا احساس ہی ہوا ان کے اندر ذرا یہ جو آج ہیومینٹی کی باتیں ہیں اور انسانیت کی باتیں ان کے دل میں ذرا بھی انسانیت نہیں جانی کہ ہم لوگوں کو زندہ جلا رہے ہیں اور جن لوگوں نے مومن اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جلایا اور پھر اس کے بعد لم یتو اور پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی ان کے دل میں کوئی اس کا احساس بھی پیدا نہیں ہوا فالم تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ رب الزت جو ہے بدلہ لینے والا ہے اللہ رب العزت جو ہے فیصلے کرنے والا ہے اور اللہ رب العزت ان کے لیے کیا کرے اور ان کے لیے ہے عذاب الحریف ان کے لیے بھی جلائے جانے کا عذاب ہے حریف یعنی جلایا جانا آگ آگ کا عذاب ان کے لیے بھی ہے جہنوں نے دنیا میں لوگوں کو جلا کر اصل میں ان کو کندن بنایا اصل میں ان کے جو مراتب بلند کیے ہیں مومن جب جل رہے تھے اللہ کے ہاں ان کی عزت اور مراتے بہت بڑھ رہے تھے لیکن ان لوگوں کو جب جھرن میں جلنا ہے اور جل... اس جلنے کی تفصیل جو ہے اور وہ کبھی کم ہونے والی نہیں وہاں پر یہ لوگ موت کو پکارے گے موت نہیں آئے گی دنیا میں لوگ جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے بچا لیا جائے زندگی چاہتے ہیں دنیا میں انسان زندگی چاہتا ہے وہ دن ایسا ایسا دن اور وہ جھرم میں ایسی جنوب ہے جہاں پہ لوگ موت چاہیں گے یعنی اس کی جو ہے اور اس کی حیبت کی وجہ سے ان الین آمنگ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ امرسو لا اور انہوں نے نیک امال بھی کیے لہم جناتم ان کے لیے جنتیں ہیں تدری من تحتی الانہار تدری جاری ہے بہ رہی ہیں من تحتی ان کے نیچے الانہار ال ذالک الفوز کبیر اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ کامیابی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ رب العزت نے پہلے گناہ گاروں کی بات کیا کہ ان کے لیے عذاب الحریق ہے اور ان کے مقابلے میں اللہ رب العجب بتا رہے ہیں کہ یہ مومن جو ہے ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں اور ان کے لیے جو ہے یہ جو معاملہ ہے یہ فوج القبیر بہت بڑی کامیابی والا معاملہ ہے یہ تو کامیاب لوگ ہیں اور آگے اللہ رب العزت پھر ان کی طرف لوٹتے ہیں اصل میں اب جنرل بات کر دیے پہلے وہ واقعات جو ہے وہ ختم ہو گئے اب جنرل بات اللہ رب النا بدشہار اور بکلا چل دیے یہ سارا کچھ کیوں اللہ رب العزت کر سکتا ہے مومنوں کو جنت دینا اور کافروں کی پکڑ اور اس کے پیچھے کیا ہے کہ اللہ رب العزت بہت قوت والا بہت طاقت والا ہے اننا بے شک بادشاہ پکڑ اس کی جو پکڑ ہے مٹھی کے اندر جو لے آنا جو ہے ربی کا تمہارے رب کا لشدید شدید وہ انتہائی سب ہے یہاں پر شدید پہلے ہی ایک شدت کا لفظ ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ اب دیکھیں یہاں پر بہت سی تاکید ہے ایک تو ان بطور تاکید ہے پیش کرتی ہے اس میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں اور آگے بادشاہ ربی کا کیا پکڑ کی بات پکڑ بھی ایک پہلی شدت کی ایک چیز ہے اور آگے شدید وہ بھی ایک شدت کی چیز ہے ساتھ شدید کے لام بھی جائے لامتا کی بھی کہ اتنا شدید یہ بالکل ضبط یعنی یہ دوسری اس میں کوئی بات ہے ہی نہیں شدت ہی شدت ہے اس میں شدت میں اضافہ ہی اضافہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو پکڑ ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا اللہ رب العزت جس کو پکڑ لے اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے کوئی بچا سکے اس سے اوپر کوئی ہستی نہیں ہے کہ وہ جو اس پاشے کر کے ان کو اس حق سے بچا لے کوئی ایسی چیز نہیں اللہ کی جب پکڑ آ جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ان نہ مے شک وہ ہوا یوگ اب یہاں پہ پھر دو دفعہ اننا اور ہوا یہاں پر مزید یہ بھی تاکیدی جملہ ہے شروع اننا سے ہے ہو بے شک وہ پھر ہوا دوبارہ لا دیا گیا یعنی بے شک وہی یوگ دی جو بالکل ابتدا سے پیدا کرتا ہے انوینٹر جسے کہتے ہیں انگلش میں یعنی جو کوئی ایسی چیز کی ابتدا کرے کوئی ایسی چیز کو بنائے کہ جس سے پہلے اس کا کوئی نہ نقشہ ہو نہ کوئی چیز ہو یعنی پہلے کوئی آسار موجود نہ ہو بغیر کسی چیز سے کسی چیز کو پیدا کرنے والا یعنی ابتدا سے بنانے والا بیو بیو بے شک وہی ہے جو ابتدا سے پیدا کرنے والا پہلی بار پیدا کرنے والا ہے وَا یعنی اور وہی ہے جو والا ہے اب یہ جملہ یہاں پر کیوں لایا گیا ہے اس کے پیچھے بھی یہ بات ہے کہ اصل میں یہ لوگ جو ہیں یہ کیوں اتنا ظلم کرتے ہیں اور یہ ظلم کرتے ہوئے اصل میں ان کے پیچھے عقائد یہ ہی ہوتے ہیں کہ ہمیں تو اصل دوبارہ کوئی کہیں سے پکڑا جائے گا پکڑ کے لیے کیا کیا مل بھی آئے پر ان کا ایمان نہیں ہے اور ان کا ان کو آخر کے بارے میں ایمان ہی نہیں ہوا کرتا اس وجہ سے یہ لوگ اس طرح کے ظالمانہ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ہماری بھی کوئی پکڑ کر سکتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دنیا میں بادشاہ ہیں اور اللہ رب العزت یہاں پہ کہہ ہے کہ جو جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو وہی تمہیں لوٹانے والا بھی ہے اسی کی طرف تمہیں لوٹنا بھی ہے وہی پیدا وہ دوبارہ پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں پیدا کر لے گا واہ الغفور الودود اور وہ غفور بھی ہے اور ودود بھی ہے اور یہ بھی ایک یہاں پر لا کر اللہ رب العزت نے پھر پھر درمیان میں ایک حالانکہ وہاں پر بات کی کہ جنہوں نے فاطم علم لم ہوں کہ جنہوں نے دوبارہ توبہ نہیں کی ان کے لیے یہ سارے اللہ بھی آئے ہیں اللہ اور یہاں پر آ کے اللہ رب العزت اب کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ اگر توبہ ابھی بھی کر لیں اللہ رب العزت کی رحمت دیکھ کے کس طرح سے حاوی ہے اس کے غذب کے اوپر کہ اللہ رب الزت یہاں پر بھی اتنا شدید واقعات کا ذکر کرنے کے بعد اپنی پکڑ کا ذکر کرنے کے بعد ان کافلوں کو ڈرا دینے کے بعد پھر اپنے اندر ایک آپشن جو ہے آپشن کے لیے پھر وہ کوپن کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور بھی ہے یعنی وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے وہ معاف کرنے والا بھی ہے وہ تمہاری گناہوں کو ڈھانپ دینے والا ہے کہ وہ گناہ ہوں گے ہاں یہ گناہ کیے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈھانپ کہ وہ کیا ہے عبا عبا الغفور اور وہ معاف کرنے والا ہے وہ ڈھانپنے والا ہے اور الفدود الفجود کا مطلب جو بہت زیادہ محبت کرنے والا اور یہ بہت زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے یعنی کیوں کیونکہ اللہ رب العزت نے ساری فرکت پیدا کی اور یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کیونکہ انہوں نے ان کو پیدا نہیں کیا یہ تو ان کو اس طرح جلا سکتے ہیں اللہ رب العزت کو جلانے کو دل نہیں کرتا اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ لوگ ایمان پر آ جائیں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ آپ دم تک بالکل تحبہ کر لیں کوئی ابھی بھی واپس آ جائے اور اس لیے کی, کی محبت جو ہے وہ غالب ہے اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں جو محبت کا ایک حصہ ہمیں دیا ہے اور اس محبت میں سے ماں کی محبت ہے جو اسی واقعے میں بھی آئی ہے کہ وہ ماں جو ہے وہ اپنے اس چھوٹے سے بچے سے محبت کی وجہ سے اپنے ایمان کو ترک کرنے والی تھی لیکن پھر اللہ رب العزت نے وہاں پر یہ بھی بتایا ہے کہ ماں اپنے اس بچے سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے کہ اس کی خاطر اپنے ایمان کو گنانے والی تھی لیکن اس کے باوجود اللہ کی محبت اس پر غالب آ جاتی ہے یعنی اللہ کی محبت بھی ہے دوسری طرف کہ جو لوگ اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت پھر ان کو جنتیں دیتے ہیں پھر ان کے بارے میں جو اللہ نے بتایا کہ ان کے یہ جنات ہیں جن تجریب ان انتہ تاثر ان کے نیچے نہرے بہتری ہیں اور اللہ رب العزت جو ہے بہت محبت کرنے والا ہے اب یہ جو اللہ رب العزت محبت کرتا ہے یہ کن کن سے محبت کرتا ہے قرآن کری میں اس کے بارے میں بھی مختلف مقامات پر مختلف سی بتائی گئی ہی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت بہت زیادہ محبت کرتا ہے جیسا کہ اس کے بارے میں مختلف قرآن میں کچھ جگہوں پر ہے جس میں سے چاہ جو میں نے نوٹ کیے یہاں پر کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتح بھی انکل اللہ یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتہ یعنی اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو یعنی اللہ کے نبی کی اتباع جو ہے اس کا بھی سمرہ یہ ہے کہ اللہ رب العظم پھر تم سے محبت کرے گا یعنی اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے کا سبوت اس طریقے سے دو کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرو اور اگر تم اللہ کے نبی کی اطاعت کر کے اس دعوے کا ثبوت پیش کر دو گے تو یو رکم اللہ تو اللہ پھر تم سے محبت کرے گا تو اس وجود کا حقار کرنے کے لیے ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سماتا ہے سب فن کارن ہوں بنیاد ہوں مرسوس سن میں جس کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کین سے محبت کرتا ہے جو اللہ رب العزت کی خاطر صفے بنا کر لڑتے اور ان کے ساتھ بھی اللہ رب العزت اپنی شدید محبت کا اظہار کرتا ہے اور اسی طرح اللہ کا فرماتا ہے ان اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بہت حسین عمل کرنے والی یعنی ایک تو ہے عمل کرنے یعنی نماز پانچ کی گنتی پوری کر لی میں نے نماز پڑھی تھی پانچ پڑھی میں نے کتنے روزے رکھے گنتی میں میں نے اتنے روزے رکھے یہ گنتی ہے اب ان میں جو احسان کرتا ہے ان کو حسین بناتا ہے خوبصورت بناتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس طریقے سے پڑھتا ہے تاکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جھلک محسوس ہو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھا کرتے جیسے وابا کرام نے بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں ہے جن میں سے ایک مشہور جو ہے ابوکم شاہدی کا واقعہ ہے کہ جنہوں نے دس وابۂ کرام کے سامنے اللہ کے نبی کی نماز پڑھ کر دکھائی اور انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے یعنی وہ نماز پڑھ کے انسان پڑھے تو اس طریقے سے جیسے اللہ کے پہلے اسکول پڑھا کرتے تھے یعنی ان کی اتباع کو اس طریقے سے چلے اور عمل کو حسین سے حسین بنانے کی کوشش کرے صرف اپنی خانہ پوری اور گیسی پوری کرنے کی کوشش نہ کرے اور اسی طرح اللہ عن الناس ابراظمین الغذا اللہ اور اسی طرح یہاں پر اللہ رب ال کے لیے جو ہے خرچ کرنے کے بارے میں بات آئی کہ جو چاہے تنگ ہوں چاہے آسانی میں ہوں وہ اللہ رب العزت کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں وہ انفاق کرتے رہتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کی محبت جو ہے وہ ہے ان اللہ ان اللّہ تباویز باحب البت تخرین اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور با یوحب البترین اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے جو لوگ ہر وقت پاکی اختیار کرتے ہیں جیسے کہ بلال نظلہ تعالیٰ کے بارے میں وہ وضو کرتے ہیں اور وضو کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت کے پہلے سول ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنتے ہیں یعنی جو اپنے آپ کو ہر وقت پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ پاکی اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی پاکی ہے تو ان سب کے ساتھ ہے اللہ رب العزت کی محبت جو ہے وہ انسان کو نصیب میں نصیب ملتی ہے اور آگے اللہ رب العظم شاستر آتے ہیں ظلم آج کل اور اللہ رب العزتی کی یہاں پر صرف بیان کی جا رہی ہے اور یہ وح کے بعد جو ہے یہ دو سفتیں وہاں پہ پہلی آئے وہ ہوا اور وہ ہے کون الور المدود یہ دو صفات ہیں اور آگے ذو العرش وہ عرش والا ہے یہ کسی صفت بیان کی گئی کہ وہ عرشوں کا مالک ہے وہ عرش والا ہے اور اس میں وہ بھی رب ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر جگہ پر یہ عرش والا رب ہے یہ ارشوں پر ہے یہ اس کا مقام اور مرتبہ اس کے لائق ہی ہے کہ وہ پر مقیم ہو اور جیسے اللہ نے مختلف مقامات جو ہے اور المجید یہ بڑا ہی بزرگ اور باعزت اور بڑا عظیم رب ہے بڑا گلوری والا ہے اور یہ اس کی عظمت اور شان کے کیا کہنے اور یہ وہ رب ہے یہ رب کی یہاں پر چار صفات ساتھ ذکر کی گئی ہیں اور اسی طرح یہاں پر ایک اور اس کی بھی ہے المجید کی یہاں پر اگر ہم المجیدو یہاں پر دیکھیے المجید کے دال کا پیش ہے اگر ہم یہاں پر المجیدو پڑھتے ہیں تو یہ ضلع عرش سے علیحدہ ہو جاتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہوا کے بعد یعنی وہ رب کی بات کی جا رہی اس کی سفار بات بتائی جا رہی تو یہ مجید اللہ کی صفت ہے المجیدو سے ہمیں پتا چلا اور اگر اس کو المجیدی یہ دوسری قرت بھی موجود ہے صحیح قرت ہے کہ اگر اس کو المجیدی پڑھا جائے تو یہ بھی درست ہے معنی بھی درست ہے تو پھر یہ ذوال ارشی کی صفت بنے گی ظول عرش المجیدی یعنی یہ مرکب اضافی بنے گا کہ یہ عرش مجید یعنی ایسے عرش کا مالک یعنی ایک مجید والا عرش بڑا عظیم عرش یعنی عرش کی صفت بن جائے گی تو یہ دونوں طرح ہی صحیح ہے یعنی ایک تو یہ جس میں یہ مان لیا جائے اور یہ اس طرح سے اس کا میننگ لیا جائے کہ اللہ رب الس کی ذات جو غفور ہے جو وطود ہے اور عرش کی مالک ہے اور بڑی بزرگی والی بھی ہے اور بہت عظیم ذات ہے اور دوسرا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ذلع المجیدی اگر پڑھا جائے کہ یہ ایک بڑے عظیم عرش کے مالک رب کے بارے میں بات کی جائے یعنی اس کا عرش جو ہے وہ بڑا عظیم اور بڑی عظمت والا بڑی شان والا عرش ہے اور بے شک اللہ رب العزت جس طرح شام والا ہے اس کا بھی اتنا ہی شام والا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت کی بہتر جانتے ہیں فعال اور فعل یہ کر گزرنے والا ہے یعنی یہاں پر فاعل الخا یہ ہوتا ہے فائلا یعنی یہ کرنے والا ہے جو وہ چاہے یہاں پر لفظ ہے فعال یعنی اس میں شدت پیان کی گئی یعنی ہے یعنی فاعل جو, جو چاہے وہ کرنے والا ہو یہاں یعنی پہ فعال یہ کر گزرنے والا ہے یعنی یہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا یہ ہر چیز پر اس طریقے سے قادر ہے کہ نہ تو ذرائع اس کو چاہیے کہ یہ کہے کہ ہاں قادر تو ہوں یعنی کرنا تو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس ذرائع نہیں ہے یعنی ہر لحاظ سے یہ جو کرنا چاہتا ہے یہ وہ کر گزرتا ہے بلکہ اس کو تو کن فیاکون کہنا پڑتا ہے یہ کہتا ہے کن فیاکون یہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے تو یہ اس طرح سے فعال فعل یہ کر گزرنے والا ہے لی ماں اس کا جو لی کے لیے ماں جو یورید وہ چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ اسے کر گزرنے والا ہے حل کیا عطا کا کے پاس حدیث ایک بات ایک خبر الجنود جنوب یعنی لشکروں کی پھر امنا پھر کا لشکر ہاں یہاں پر بھی ایک مزے کی چیز ہے ایک یعنی حدیث پڑی تھی تو یہ, یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کے قریب سے گزرے تھے کسی آدمی کے قریب سے گزرے اور وہ اس آیت پر تھا اس نے پڑھا حل اقاق کا حدیث الجنوج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکے انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا نام انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ تک یہ بات پہنچی یعنی جب اس, اس سے یہ پتہ پتا چلتا ہے کہ جب قرآن کریم میں اللہ رب العزت اور اس لیے بھی پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب نہیں کلام ہے اللہ رب الحمد انہوں نے اس طریقے سے اس کا جواب دیا کہ جیسا اللہ ان سے بات کر رہا تھا کہ کیا تمہارے تک بات پہنچی ہے انہوں نے آگے سے فوراً جواب دیا کہ پہنچی ہے یعنی قرآن کو ایک جامد اور ایک مردہ کتاب نہیں لیا ہم ایک زندہ کتاب ایک زندہ کتاب ایک ایسے کلام کی طرح جو ہر شخص کے ساتھ خود کلام کر رہا ہے تو اللہ رب الز فرما رہے ہیں وہ تو آپ ہی پڑھ رہے ہیں اللہ کے ربیع کو سنتے ہیں اور وہ سوابی کہتے ہیں کہ حالت آگا پڑھ رہے ہیں اللہ کے کا نام ہاں پہنچی ہے میرے ہاں میں نے میں نے سنی ہے یہ بات میرے تک پہنچ گئی ہے یہ بات قرآن کے ذریعے ہم تک بھی بات پہنچ گئی ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قرآن کریم جب ہم سے باتیں کرے قرآن کریم جب ہم سے باتیں کرتا ہے تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ باتیں کریں اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کو سیکھنا پڑے گا کہ قرآن مجید کو ہم پڑھیں سیکھیں جیسے ہم نے ایک یہ ہلکا بنایا جس سے ہم سیکھنے کے لیے تو ہم مجید کو ہمارے ساتھ یہ قرآن باتیں کرے گا ہمارے اوپر سے بات گزرے گی اور دوسرا یہ ہے کہ کریم جو ہے اس کو اس طریقے سے یعنی اس کے اندر فہم پیدا کیا جائے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی چیز کہ قرآن مجید, مجید میرے لیے ہے میرے ساتھ یہ بات کر رہا ہے مجھے اس کے اوپر پھر جواب بھی دینا ہے یعنی جیسے قرآن کریم کہے کہ ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدر کرنے والوں کو سمجھ کرتا ہے تو یہ ایک محض مہذ نعرہ اور اللہ کی بات نہیں ہے ہمارا آگے جواب کہ ہاں ہم آدر کریں گے یعنی ہم عملی طور پر بھی اس کو کر کے دکھائیں اللہ رض کہ تم پر میں نے روزے فرض کر دیے تو ہم روزے رکھے اللہ رب العزت کہے کہ تم پر نماز فرض کر دی گئی ہم نماز پڑھ کے دکھائیں اللہ رب العزت کہے کہ تم پر اللہ کے نبی صلی صدم کا اسوا جو ہے ان کو اسوا بنا دیا گیا ہم ان کو اپنا اسوا مانیں یعنی اللہ رب العزت کا جو ایک ایک کلام ہمارے ساتھ ہیں اس کا آگے اس طریقے سے جواب جو ہے وہ دے جسے مجھے پتا چل پھر آؤں نا بس کی بات فرعون کی اور سمود کی یعنی ان دونوں کے لشکروں کے بعد اور اس بارے میں بہت سی ہمیں پہلے سے معلومات ہے کہ فرون جو ایک بڑے لشکر والا تھا اور اپنے آپ کو علاج سمجھتا تھا اور اس طرح سمود جو اپنے آپ کو بڑے طاقتور قوم سمجھتی تھی اللہ کہہ رہے اور یہ بھی ایک سوالیہ انداز میں ہے اور کیجیے کہ کیا تمہارے تک اس کی بات پہنچی یعنی اب باتیں رہ گئی ہی ہیں جو تم تک پہنچی ہے کیا وہ لوگ آپ ان کو آپ دیکھ لیں یعنی فرعون اتنی طاقتور ہو کے کیا آج موجود ہے دنیا میں کہ وہ کہے کہ میں فرعون ہوں تو دیکھے میں نے اپنی زندگی میں اتنا اضافہ کر لیا یا میری سلطنت آج بھی قائم ہے نہ اس کی سلطنت آج قائم ہے اور نہ ہی وہ خود اور نہ ہی سمود کی سلطنت قائم ہے اور نہ وہ خود بلکہ یہ آثار قدیمہ بلکہ صرف وہ ایک وزٹ کر کے ایک کرنے کے لیے بلکہ اللہ کے نبی تو ایسی جگہوں پہ گزر رہے سے بھی کہتے تھے کہ تیزی سے گزر رہ. یعنی یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کی صرف خبریں باقی ہیں یہ خود باقی نہیں رہے اپنی اپنی حرکتوں کی وجہ سے بل الدین بلکہ وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا فی تقدیب اور انہوں نے نہ صرف کفر کیا فی تقدیب یعنی یہ تقدیب میں پڑ گئے ہیں یعنی یہ ان کی ہر بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ جٹ پاتے یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ بنائیں اس میں سے کوئی نہ کوئی رقص نکالے کوئی نہ کوئی اس میں عیب نکالے اور قرآن کریم کی اور انبیاء کی اور ان کی تقسیب کی جائے یعنی صرف کفر مجرد کفر نہیں ہے صرف ایسا ہم نہیں مانتے بلکہ یہ جان بوجھ کے نکال نکال کے اس میں سے ایپ نکالنا تقسیب کرنا فی تقریب اس تقریب میں پڑ گئے ہیں لکھا کہ تقریب، تق، کرنے میں پڑ گئے ہیں یعنی ان کا مشغلہ اور عادت بن گئی ہے ان کا معاملہ ہی ہے کہ یہ ہر وقت تقریب میں پڑے رہتے ہیں مِن محیط لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ولہ اور اللہ تعالی جو ہے من یعنی ان کے پیچھے سے یعنی آگے سے تو ایک آدمی جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کے پیچھے جائے محیط اور پھر احاطہ کی ہے یعنی اللہ رب العزت ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہے یہ اس کی پکڑ سے جیسے اللہ نے پہلے کہ ان نفت عربی کل شدید تو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا اس کی پکڑ بہت مضبوط بہت طاقتور ہے اور اللہ برائے محیط اللہ رب العزت انہوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا کام کر کے بچ جائیں گے کہ کا دن آنے والا ہے اس لیے میں قصبے کا یہی بومل محمود اور اس دن کی قسم اور شروع میں یہ جو قسمیں ہیں ان کا آگے پوری صورت میں بار بار ربط ہے اگر غور کریں شروع میں جن چیزوں کی بات کی جائے آگے انہی چیزوں کے حوالے سے ہے پورے پورا واقعہ جو ہے ان قسموں کے ساتھ ربط والا ہے بل ہوا قرآن مجید بلحی وہ تو ہے جس کی ایک تصدیف کر رہے ہیں وہ کیا ہے قرآن وہ ایک پڑی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن ہے مجید بڑا عظیم ہے بڑی بزرگی والا ہے فی لوحی وہ ایک لوگ میں ہے وہ ایک تختی میں ہے محفوظ جو بڑی حفاظت والی ہے اور لوہے محفوظ کے حوالے سے بہت سی چیزیں لکھی ہیں لیکن ان میں سے اکثر موضوع ہیں ان میں سے ایک ضعیف روایت ہے اس میں اور اور کچھ صحیح چیزیں بھی ہیں جن کی صحیح سند سے چیزیں پہنچی ہیں تبرانی کی ایک ضعیف روایت میں یہ لوہے محفوظ کے بارے کچھ چیزیں لکھی ہیں وہ یہ کہ آپ وسلم سے پروی ہے یعنی ان کی طرف نسبت ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے لوہے محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا ہے اور اس کے جو ہے صفے جو ہیں وہ سرخ یا کے ہیں اور اس کا قلم نور کا ہے اس کی کتاب نور کی ہے اور اللہ ہر دن تین سو ساٹھ مرتبہ اسے دیکھتا ہے اور وہ پیدا کرتا ہے اور وہ روزی دیتا ہے مارتا ہے زندگی دیتا ہے عزت دیتا ہے ززت دیتا ہے اور وہ جو چاہے کرتا ہے لیکن اس کی سرحد ضعیف ہے لیکن اس کے علاوہ جو لوہے محفوظ کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں وہ یہ کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عموم وہ فرماتے ہیں کہ لوہے محفوظ جو ہے وہ اصرافیل فرشتے کی پیشانی کے اوپر پیشانی کے اوپر یعنی کہ اس کا مقام لوہے محفوظ کدھر ہے وہ اسرافیل فرشتے کی پیشانی پر ہے اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اسرافیل فرشتے کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں ہے یعنی مطلب کوئی بنا ہے یہ پیشانی پر ہے یعنی اس میں اسرافیل فرشتے کا بھی ایک عظمت کا پتہ چلتا ہے اور دوسرا کہ یہ لوہے محفوظ یعنی ایک فرشتے کی نگرانی کے اندر ہے اور ایک اور روایت میں اس طرح بھی ہے کہ اصرافیل فرشتے کی یہ دونوں آنکھوں کے درمیان میں ہے لیکن اسرافیل بھی اس کے اندر جب تک اجازت نہ ہو دیکھ نہیں سکتے یعنی یہ نہیں کیسا ان کے اندر تو یہ اس میں سے کھول کے دیکھیے نہیں لوہی محفوظ اس کا نام ہی ایسا ہے کہ یہ محفوظ ایک حفاظت میں رکھی ہوئی کتاب یہ ایک حفاظت میں ہے اور حفاظت سے یہ باہر نہیں ہے اور اسی طرح مقاتل جو ہے رحم اللہ کو فرماتے ہیں کہ لوہے محفوظ عرش کی دائیں طرف ہے اور اس طرح سے یہ لوہے محفوظ کے اور یہاں پر یہ جو بات کی ہے کہ فی لوح محفوظ کہ یہ جو قرآن ہے یہ بھی لوح محفوظ کا ایک حصہ ہے اس کے اندر سے ہے یہ لوہر لوہر محفوظ کے اندر ہے یعنی قرآن کریم وہیں سے اور اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں وہ نازل فرماتے ہیں اور اللہ کے ربی کے اوپر انہوں نے اسی طرح وقتاً وقتاً قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق تھا فرمائے اور جو اس نے غلطی ہے اور کمی کوتائی تھی وہ میری طرف سے اور جو اس نے اللہ رب العزت کی ہم تعریف بیان کی تھی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے جزاک اللہ خیر